بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الشيطان وسلام بسم اللہ على و مولانا محمد و محمد سید و مولانا محمد وبارك وسلم وسلّہ عليه السلام عليكم و الله اللہ وبرکاتہ رمضان ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد اسد التاری آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں الحمدللہ رب العالمین آج ستروی شب ہے ماہ رمضان المبارک کے سولہ ایام گزر گئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ مقدس سعاتیں مقدس مہینہ عطا کیا ہے بارگاہ الہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آئندہ سال یہ مقدس سعاتیں ہمیں مدینہ طیبہ میں نصیب فرمائے آب احباب نے جیسا کہ دیکھا ہوگا پیج پہ پیج کے ذریعے پڑھا ہوگا کہ انشاء اللہ عزیز آج جس ٹاپک سے ہم حاضر ہوئے ہیں ان شاء آج ہم آہل سنت کی بہت ہی عظیم شخصیت اور جنہوں نے بلا مبالگہ مسلح کی اعلیٰ حضرت پر اور اس کے علاوہ کافی کتب کثیرہ پر الحمد جو ہے وہ آپ مصنف کتب کثیر آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی اور جو الحمد رب العالمین مسلق کے حضرت کا اور مسلک کے اہل سنت کا قائد اہل سنت کے حوالے سے کافی معاملات اور بڑے بڑے معاملات میں آپ نے عقائد کے حوالے سے اور جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں ان اللہ العزیز کیونکہ ان کا عرس پندرہ رمضان المبارک کو ہوتا ہے ہر سال مگر ہم کچھ معاملات کی پیش نظر کل لائیو نہیں آ سکے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے تو ان شاء آج ہم جو ہے وہ لائیو ہوئے ہیں اور قبلہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب کے عرس کے حوالے سے انشاء اللہ جن آج ان کی شخصیت پر ہم کلام کریں گے اور ان کی سیرت کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی تصانیف کے حوالے سے انشاءاللہ شاء ہم جو ہے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ہم میں ان کی آل میں سے ان کے جانشین میں سے بھی انشاءاللہ میں جوائن کریں گے جس طرح کہ آپ احباب نے پڑھا بھی ہوگا ہمارے پیج کے ذریعے بتایا گیا کہ آج ہمیں کون کون بزرگ اور کون کون سے علماء جو ہے وہ جوائن کریں گے سب سے پہلے ہمیں آج جو جوائن کریں گے حضرت علامہ مفتی محمد عارف ستار القادری ہیں دوسرے نمبر پر قبلہ فیض ملت علیہ رحمت کے جانشینوں میں سے ان کے چشم و چراغ میں سے حضرت علامہ مولانا محمد کوکب اویس کوکب ریاض اویسی دامد فیوز انشاءاللہ وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اور حضرت علامہ غلام دستگیر صاحب اویسی دامد فیوز انشاءاللہ وہ بھی جوائن کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد الحمد اہل سنت کے بڑے ما ناز خطیب خطیب العصر حضرت علامہ مفتی محمد حامد سرفراز رضوی قادری دامد فیوز انشاء اللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آج ہم انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے اور یہ عرس کے حوالے سے آج کی ہماری ٹرانسمیشن ہے جو ہم مفسر اعظم پاکستان فیض ملت شیخ شریعت و طریقت ولی ہے، کامل حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات اور آپ کی خدمات آپ کی جو ہے وہ مسئلہ کیا حضرت پر جو آپ نے خاص طور پر کیوں کہ آپ مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے تو ابھی ہمارے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مفتی محمد عارف ستار القادری صاحب نے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شاید مفتی صاحب کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے تو ان ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے جس طرح کے علم ہے کہ ہم اپنی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تو آپ احباب میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ہم انشاءاللہ شاء تلاوت کلام پاک کرتے ہیں عسمل اللہ, اللہ لا خوف پل خولا گون یا زنو فنالہ لو فنالہ الا سنو الدین منوک نو یت کہ مش تبدیلا کلیم تلاؤ سولہ انشاء اللہ عزیز ابھی ہمیں علامہ عارف ستار القادری صاحب جوائن کر رہے ہیں ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ کچھ سٹارٹ میں آغاز میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آگے احباب ملتے جائیں گے کارواں بنتا جائے گا انشاءاللہ تو ہم سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی ان کے خانوادے میں سے ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے تو غالباً نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ آف لائن ہو گئے انشاءاللہ ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے اب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ قیا وس وسلم اللہ علیہ قیا وسلم اللہ, صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا <سلام> حبی سعید اللہ سیدی علی حضرت امام اہل سنت مجد حاضرہ صابقہ اشاہ امام احمد رضا خان فاضر بریلوی نبر اللہ مرکدہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام جو ہمارے عقائد کی بھی عکاسی کرتا ہے لکھتے ہیں امام چمک تجھ سے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چم کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ارہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہ گے گا رہ گا یوں ہی ان کا چاہ رگے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جان با پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور زمین کے اندر شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کبھی گو سو خاج کے ناموں سے الجھے اور کبھی اولیاء کے مزاروں سے ارے یہ کھا کر نی یاز نی یازو سے اجھے آرا کھائے تیرے وہ لامو سی الجھے تیرا کھائے تیرے وہ لامو ال جے ہیں من کر جب کان والے من کر جب کانے کل اور تو زندہ ہے باللہ تو ہیلہ تسا زل درے چشم میں آلم سے چھپ جانے با ل میرے چشم عالم سے چھپ جانے با لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے الحمد الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے دو شخصیات نے میں قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام میں محبت پیش کرتا ہوں السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب <سلام> کیسے حسن ہے؟ حسن سے ہے؟ اللہ رسول کی ملوانی اب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کرم ہے اور آپ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں الحمدللہ آج پہلی دفعہ ہمیں جانشین فیض ملت حضرت اللہ مولانا محمد کوکب ریاض اویسی صاحب دامت فیوز و ہم نے بھی جوائن کیا قبلہ مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ کیسے ہیں قبلہ ویسے صاحب طبیعت سے ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ کرم آپ حضرت جی الحمد للہ اللہ کا بڑا کرم ہے یہ آج آپ کے بڑوں کا اور ہم،, ہم،, ہم نے اپنے محسن کا جو قبلہ فیض ملت علیہ رحمت نے تصانیف کی صورت میں اور اپنی خدمات کی صورت میں جو پیش کیا ہے بس اس کا چھوٹا سا بس ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے کی اس تقریب میں تقریب کو سجایا ہے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں اور آپ کو مضوح کیا آپ کو دعوت پیش کیا بہت شکریہ عزت آپ نے شبکت فرمائے آج انشاءاللہ آپ ان کے خانوادے سے تو عام سے ہی ہم انشاءاللہ ان کے احوال ان کی حیات ان کی زندگی ان کے معاملات کے بارے میں انشاءاللہ حلاظیز آپ سے انشاءاللہ کلام کریں گے انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بہت زبردست صلی اللہ آپ نے شروع کیا ہے باہر رمضان کے نام سے اور پھر اس کے اندر حضرت قبلہ ملت رحمت اللہ علیہ کے حوال میں آپ کو حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آمین آمین الحمدللہ میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین ایک مہمان اور ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے میں ان کی طرف بڑھتا ہوں پھر ہم کی بلا مفتی صاحب اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ سوالات ان سے زیادہ سے زیادہ پوچھئے گا کیونکہ آج آپ میزبان کے حیثیت سے میرے ساتھ تشریف فرمائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمیں جو کیا ہے ہمارے ٹرانسمیشن میں حضرت علامہ غلام دستقل تالاللہ مراہون قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیسے الحمد للہ الحمد الحمدللہ بہت احسان ہے اللہ کا, و اللہ کا, کا سید السلام کا کرم ہے سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خراج تاثیر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عالم اسلام کی عظیم شخصیت سید العلماء استاذ العلماء مفسر علم پاکستان حضرت قبلہ و مولائی حضرت قبلہ مفتی محمد فیض مد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات کے حوالے سے ایک اچھے پروگرام کا اہتمام کیا آپ کی خدمت میں بھی خراج تحسین اور میرے مہربان مجاہد آل سنت میرے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف ستار القادری صاحب آپ کی خدمت میں بھی قبلہ عادیہ تبریق پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول و مصروف رکھو ماشاء اللہ جی صاحب پروگرام کو اگر آپ کو سوالات کا سلسلہ بہار مدینہ اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے جیسے بہار مدینہ بھی بہار مدینہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ مگر ابھی بہار رمضان جو بہار مدینہ بے شک اور میں, اس میں یہ کہنا چاہوں گا بہار مدینہ میں ہم انشاءاللہ جا کے اللہ رمضان شریف کے بعد بہار مدینہ ہی ہوگا نا بالکل انشاءاللہ لازم انشاءاللہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں جگر گوشت حضور فیض ملت ابیر فصیر اعظم پاکستان حضرت محمد کو قبریاض کو صاحب دامت دامد پرکا لیا اور جن کی زندگی کا اکثر حصہ حضور فیض ملت حضرت علامہ مفتی محمد احمد ویسی رحمت اللہ تعالی آپ کی خدمت میں گزرا جناب علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری ویسی صاحب آپ میں عرض ہوں چونکہ آپ کے خان وادی فرمائیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے آپ کی احوال آپ ابتدائی احوال اور آپ کے متعلق کے آپ ارشاد فرمائیں آپ کی زندگی کے چند گوشے اور, اور جی آرائی آرائی آرائی آرائی آپ کے قول جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو عطا جی علامہ قبلہ کوکب ریاض احمد ایسی صاحب سے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں آپ قبلہ فیض ملت علیہ رحمت کے خان میں سے ہیں تو آپ قبلہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کی حیات کے حوالے سے کچھ روشنی کہاں پیدا ہوئے آپ اور آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے کچھ جی سید حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بھاول پور ڈویژن کے ایک ضلع رحیمر خان ایک پسماندہ علاقے بستی حامد آباد میں آپ کی ولادت ہوئی تو ایک علاقہ ایسا ہے کہ آج بھی اگر وہاں جائیں تو اتنی پسماندگی ہے اتنی ترقی کے باوجود آج تک بھی لوگ وہاں پہ غربت کی زندگی اور اس طرح کے حالات گزارتے ہیں حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے پھر ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت مولانا نور رحمت ویسی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور فیض منت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی آپ کے استاد سب سے پہلے استاد بھی ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس حاصل کی پھر اس کے بعد حفظ قرآن کے لیے مولانا اللہ بخش صاحب آپ ان کے پاس تشریف لے گئے قرآن کے چند پارے <تصفح> <بلد تصفح> وہاں حفظ کیے وہ دیہاتی ماحول تھا تعلیم کا ایک مستقل سلسلہ نہیں تھا لیکن آپ کے اندر جو ایک تڑپ تھی ایک محبت تھی آپ پھر وہاں سے خیر پور ٹامے والی علامہ غلام دستگیر صاحب کا جو علاقہ ہے اللہ اللہ اللہ گئے اور وہاں آپ نے مجید فرمائی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضور خرشید ملت حضرت علامہ مولانا خورشید احمد فیضی صاحب رحمت اللّہ تعالی علیہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے سرد نحب اور دیگر کتب درس نظامی کی ان کے پاس پڑھی آپ کیونکہ بہت اعلیٰ خطیب بھی تھے حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ تو بشت, بشت. تعلیم کا سلسلہ وہاں جاری رکھنا کچھ مشکل تھا بلکہ آپ نے اس طرح وہاں پہ تعلیم حاصل کی کہ حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ اکثر خطابات کے تشریف لے جائے کرتے تھے تو حضور قبل قرض ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس ٹائم یہ کار وغیرہ اس طرح کے سبانیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی تو حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہو کے پروگراموں پہ تشریح جایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں جب میں صرف لحاب ان کے پاس پڑھا کرتا تھا تو حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ اس سواری پہ سوار ہوتے گھوڑی پہ سوار ہوتے اور آپ اس سواری پہ چلتے جاتے اور میں ساتھ پیدل دوڑ کے آپ کو سرف کی گردانے سنایا کرتا تھا Hello. So, Hello. طریقے سے کیا بات? بات اور پھر wow. wow. علم دین سے ایسی محبت wow. میرے سیدی قبلہ رحمۃ wow. اللہ آپ نے خود ایک مرتبہ بتایا فرماتے تھے کہ جب میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا تو ایک اتنا تڑپ تھی ایک اتنا غوق تھا کہ کیونکہ دیہات تھا وہاں پہ اتنا ایک ماحول نہیں تھا میں, دین کا کہ میں اپنی کتابیں لے کر ہوا ہوا سبق یاد <سؤال> کیا کرتا تھا مطالعہ کیا کرتا میں یہاں پر ٹھہر کر گفتگو کو آگے چلائیں گے میں عرض کروں گا علامہ غلام تصطیر قادری صاحب سے آپ حضور فیض ملت کا اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے محبت کا کچھ گوشت آپ یا فرمایا میں جیے اپنا نیچے سے کا نشان ہوگا جی آ رہی آواز علامہ غلام دستگیر صاحب سے نیچے مائک کونے میں ہے وہاں پر نشان لگا ہوا مائک کا جی کبلا میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں حضور قبلا استاد محترم صاحبزادہ والان حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو فرما رہے تھے ایک بات مجھے یاد آئی ہے جو حضور فیض ملت خد فرماتے تھے فرماتے تھے کہ مجھے مطالعہ کا اتنا شوق تھا کہ جب حضور رشید ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی پروگرام پر تشریف لے جاتے تو میں عرض کرتا حضور آپ نے مجھے اپنی لائبریری میں بند کر دے کیا جب با اللہ اللہ اللہ تو اللہ پھر میں باہر آ جاؤں گا رحمتہ اللہ, اللہ, فید ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے آج بھی ان کتابوں کے صفحات بھی یاد ہے اور ان کتابوں پر جو میں نے حوالہ جات کے لیے جو نشاندہی کی تھی وہ جو میں نے لگائے تھے نشان وغیرہ وہ بھی مجھے یاد ہے اور ان کے رنگ بھی مجھے یاد ہے اور ان کی جلدی بھی مجھے یاد ہے فرماتے تھے مجھے اتنا شوق تھا اور خوشید رحمت اللہ اللہ بلکہ حضور خوشی رحمتہ اللہ کا ایک کال میں آپ کے سے سب دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ فرماتے تھے کہ کسرت ہی ولایت ہے Allah کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ولی بنا دیتے ہیں یہ تو حقیقت ہے کہ واقعی آپ جو کسرت مطالعہ کا اشارہ پہلے خود عمل فرمایا ہے میں نے صاحب بلا سے یہ سنا تھا تو راستے میں ہے ایک اپنی زندگی کا ذہن نہیں فرمایا اپنے ایک ایک وقت کو قیمتی بنایا اس ہر وقت میں میں آپ کو اگر آپ کے معمولات کے حوالے سے کچھ ارض کروں اگر ٹائم ہو تو بات کو کاٹ رہا ہوں معذرت کل ہم کسی وجوہات کے پیش نظر کل جو ہے وہ ٹرانسمیشن نہیں کر سکے تو مدینہ شریف میں آپ کو حضور فیض ملت رحمت کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں سلمان بھائی مدینہ شریف میں ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کل ہم کس طرح ٹرانسمیشن کریں گے میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کل ہم بھرپور کریں گے آج کی کثر بھی کل نکالیں گے تو ٹائم کی ہمیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے بلکہ میں اپنے ویور سے بھی کہوں گا ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضرت علامہ حامد سرفراز قادری رضوی نے بھی انشاءاللہ جوائن کرنا ہے تو ہم نے ان سے بھی باتیں سننی ہیں آج انشاءاللہ ٹائم لگے تو آج ٹائم کبلا فیض کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ جی میں بھائی علامہ صاحب قادری صاحب کی بات جو ہے نوٹ ہو کروں گا یہ ہماری ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا جی بیسیکلی ہمارے مربی محسن جناب قادری صاحب کا پروگرام ساڑھے بجے شروع ہونا ہوتا ہے آج چونکہ یہ پروگرام الحاظ قادری صاحب کے پیرو مرشد کا ہے اس لئے رہیں گے. جی, جی قبلا جی تو جس طرح حضور قبلا استاد صاحب صاحب, صاحب صاحب فرما رہے ہیں کہ جو حفظ ہے وہ پھر حضور فیض ملت نے خیر پور والی میں مکمل فرمایا حضرت قبلا استاد قاری غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لے ان کا مزار شریف بھی یہاں خیر پور میں ہے اور جب حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی میرے غریب خانے پر تشریف لائے تو فرماتے ہیں جی مزار بار بھی جائیں گے آپ تو میں پھر آپ کے ساتھ ہی مجھے الحمدللہ تو حضور خورشید ملت حضور قبلا فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے درجۂ حفظ کے دور کا جو واقعہ مجھے سنایا وہ مجھے یاد ہے کہ اپنے استادوں کے ساتھ کتنی محبت کتنا پیار کتنا ادب اور سچی بات یہ ہے کہ کامیابی بھی ہمیشہ وہی طالب علم ہوتا ہے جو دل سے اپنے استاد کا ادب کرتا ہے بے شک جس کے پاس ادب کی نعمت نہیں ہوتی وہ بظاہر جتنا مرضی بڑا بن جائے بالآخر نتیجہ اس کا زیوال ہی ہوتا ہے اور جو ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے حضر ملت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ایک بندہ تھا جو ہمارے استاد صاحب رحمتہ دوست تھا اور اس کا بیٹا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تو فرماتے ہیں کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ مجھے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کو منزل یاد کروانی ہے اگر اس بچے کو منزل یاد نہ ہوئی تو سزا آپ کو ملے گی اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر سارا دن اپنا سبق میں نے یاد نہیں کیا میں اسی بچے کو یاد کرواتا کر فرماتے ہیں کہ جب وہ سبق سنانے گیا تو سبق اس کو آیا نہیں تو صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مارا اتنا مارا کہ ان کا ڈنڈا ٹوٹ گیا اللہ جب وہ مار کے جا کے بیٹھے اپنے مسرت پہ تو بہ نسبت اس کے کہ میں جا کے شکایت کرتا یا روتا یا کہتا کہ میرا کیا قصور ہے, ہے یہ آپ کی زیادتی ہے یا آپ کا ظلم ہے میں نے تو محنت کی ہے کوشش کی ہے جی لیکن ساجی فرماتے ہیں نہیں میں نے جا کے اپنے خدمت میں کیا, ساجی, آپ نے مجھے مارا ہے کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکلیف تو نہیں ہوئے مجھے معاف کر دیں <متحدث> فرماتے ہیں جب میں نے اپنے معافی کی درخواست پیش کی تو ہمارے استا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے پھر مجھے بہت زیادہ دعاؤں سے بھی نوازا گلے سے بھی لگایا اور کامیابیوں کی دعائیں بھی ساتھ آرم سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اس اللہ، میں اللہ، ہمارے اللہ. لیے بہت بڑا سبق بھی ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا بھی میں گواہ خرشید ملت رحمت اللہ علیہ جن کا ذکر بھی حضور قبلہ صاحب صاحب فرما رہے تھے یہ میرے جی جی. حضور فیض ملت کے پہلے استاد بھی ہیں اور ان کا جو بڑا پیارا واقعہ وہ میں عرض کر دوں کہ جب حضور قبلہ فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر آپ کے ابا جی رحمتہ اللہ علیہ حضور ملت کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا وہ درخت کے نیچے انہوں نے کلاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے انتظام اب جن طلبہ کے لیے ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب مزید ہم طلبہ نہیں رکھ سکتے جی ف لہٰذا آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا تو حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور میں نے تو پڑھنے کا عرض کیا ہے میں نے تو کھانے کا عرض کیا <تصال> لنگر کا انتظام تو جو میرا مالک ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا <تصال> تو آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں اسی محفل میں حضور خرشید ملت رحمۃ اللہ کے والد محترم رحمۃ اللہ بھی تشریف فرماتے جب انہوں نے میرے اس جواب کو سنا تو انہوں نے فرمایا کہ خوشید احمد مجھے کوئی ایسا طالب علم چاہیے تھا جو مجھے آج فیض احمد کی صورت میں مجھے مل گیا اس طالب علم کو لنگر میں دیا گا. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی محفل میں پھر امتظام بھی ہو گیا پھر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ محنت کرتے رہے ایک دفعہ پھر ایسی ہوا طالب علمی کے دور کے بات ہے کہ مدرسے کی تعمیر کا سوصلہ جاری تھا حضور فیض ملت رحمت اللہ علیہ و تکلیف تشدید مخار تھا تو باہر مٹی آئی ہوئی تھی تو حضور خورشید ملت کو فرما رہے تھے کہ کل مصرو نے بھی آنا ہے مزدور نے بھی آنا ہے اور یہ ابھی تک بنانی ہے تغار وغیرہ کا انتظام نہیں ہوا تو پتہ نہیں کل کیا کہیں گے اللہ اکبر حضور ملت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اندر چونکہ بخار تھا سو رہا تھا اور رو بھی رہا تھا تو سیاحت دیتا تو میں اپنے رحمت اللہ اور ان کو موقع بھی نہ ملتا اور ہے پھر رات کو میں اٹھا جب سب سو گئے جب سب سو گئے تو پھر میں نے اسی بخار کی حالت میں دور سے جاتا تھا پانی بھر کے آتا تھا مٹی میں ڈالتا تھا اور میں وہ گارا وغیرہ بھائی جی کی بلا اجازت ہے گزارش عرض کرتا رہوں رہ جی جی جی میں اٹھا اور اسی بخار کے میں دور سے جاتا تھا پانی بھر کے آتا تھا اور میں نے وہ گارہ بنانا شروع کر دیا پچھلی رات کا وقت تھا تاجد کے وقت حضور خوشید ملت رحمۃ اللہ تعالی تاجد کی نماز کے لیے اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور خرشید ملت رحمۃ اللہ تعالی ایسے متبع سنت تھے کہ پوری زندگی آپ کی اولا بھی قضاء نہیں ہوئی اللہ اکبر یعنی کہ حضور قبلا علامہ غلام دستگیر صاحب یہ بھی معذرت کے ساتھ یعنی کہ یہاں جو ہمارے جیسے جو علماء ہیں جو بڑے بڑے خطبہ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ ادر خورشید ملت اتنے بڑے خطیب ہونے کے باوجود بھی تکبیر اولا آپ کی قزا نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر جی جی جی کبلا بالکل اور قرآن پاک بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے بلکہ میں حضور خوشید ملت کا ایک قول مبارک بھی ارز کر دوں تو میرے حضور فیض ملت کی روح مبارک خوش جی بالکل جی, جی آپ فرماتے تھے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر ان تین چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو ایک وضو کی پابندی کرو اور ایک کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ایک نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرو سبحانہ اللہ پاک سبحان تمہیں دونوں جہاں کی سرفرازی سے ہم کنار فرمائے گا یہاں پر تشیملہ ہے ہمارے بہت مربی و محسن جناب محترم مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ایسی مسکراتہ رکھے میں نے ویسے آپ کو کبھی حصہ میں نہیں دیکھا یقینہ یہ وہ ایسی فیض ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نا جی اور ان کا جو سلسلہ جو بد مذہب ہوتا ہے اس پر تو غصہ آتا ہے اور ڈٹ کے غصہ آتا ہے یہ ہوگا ہے اور جو اپنا ہوتا ہے کو میں حوالے سے یہ میرے حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ہے کہ جب کو بد مزہ آتا ہوگا تو ان کا غصہ بڑا ہوتا ہوگا ہمارے بھائی اور ہمارے موسم کیا ہے ہر کام ہیں میں ساحزادہ محمد کوکب ریاض اویسی صاحب جنہوں نے یہ کہا جائے نا جی کہ پربرد آغوش فیض ملت کہتے تو بے جانا ہی ہوگا الحمد علمی اور عملی جانشین بھی ہے بے شک, بے, شک, بے شک آپ کے وقت ہے دیکھتے ہوں گے خوشخبری بھی میں آپ کو سنا دوں کہ حضور کی والا شان کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی ہے کہ حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی کی حالات زندگی حوالے سے سب سے طویل کتاب عمر کے حق ادا کیا جی جی سارے پوتے الحمد للہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت ہمارے بھائی کوکب صاحب نے چھوٹی عمر کے اندر بہت بڑے کام کیے جامعہ کے حوالے سے اور بس مل مل رہی رہی بس کرے اللہ صاحب السلام علیکم السلام و رحمت اللہ جب اپنی گفتگو ارشاد بھی اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس حضور فیض ملت کے حوالے سے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور ارشاد فرما دیجیے گا کہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پسندیدہ کتاب کون سی تھی اور وہ کون کون سے معاملات تھے یا وہ کیسی نصیحتیں تھی جو ارشاد فرمائی ہیں سلمان بھائی قبلا مفتی صاحب نے سوال کیا نا قبلا علامہ صاحب سے, کہ ان کے روحانیت کے معاملات کے حوالے سے نا تو بیسک کیونکہ انہوں نے قرب بھی پایا ہے اور حقیقی جانشینوں میں سے بھی ہیں ذرا وہ پہلے عرض کر دیں پھر یہ پوچھیں گے ان شاء جی صاحب جی نے جی پہلے جی فرمایا نا جی بہت ذرا اس پر قبلہ علامہ کوکب ویسے صاحب ذرا شفقت فرمائیے گا حضور میرے حضور قبلہ فیض ملت رحمتہ اللہ تعالی آپ فرماتے تھے کہ صرف میں ویسی نہیں ہوں بلکہ میرے آبا اجداد بھی ویسی ہیں آپ کے والد گرامی آپ کے دادا حضرت مولانا محمد حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سلسلہ اویسی میں بیت تھے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دور طالب علمی کے اندر میں حضرت سلطان الطارقین حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ محمد عبد الخالق ویسی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ خالق ویسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہیں سبحان اللہ سبحان جو ہے وہ, وہ بھی ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ سال کے بعد حضرت خواجہ عبد الخالق ویسی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت فرمایا خلافت سے نوازا تو حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ نشین تھے حضرت خواجہ محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دور طالب علمی میں انہیں سے آپ نے بیعت فرمائی اللہ تو ایک انٹرویو میں حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا آپ نے کس طرح ان سے بیعت کی آخر کون سی چیز ایسی دیکھی جس کی وجہ سے ان سے بیعت کی تو حضرت حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں یہ دیکھا دور طالب علمی کے اندر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑی چیز دیکھی جس وجہ سے میں ان سے بیت ہوا وہ یہ تھی کہ حضرت خواجہ محمدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت آپ یعنی سنت کی اتباع بڑی فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتے تھے اور ان کا بھی جس طرح علامہ غلام دستگیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضور خورشید ملت رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی تکبیر اولا نہیں ہوئی تو حضرت خواجہ محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا اور آپ کیونکہ اکثر تبلیغ پہ رہا کرتے تھے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک امام رکھا کرتے تھے حالانکہ خود عالم دین تھے اور आ आ شیخ आ आ لیکن ساتھ امام رکھا کرتے تھے اور دو خلفات ویسے سات ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ یہ سات جو ساتھی ہیں میں ان کو اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھتا اس لیے رکھتا ہوں کہ کہیں پہ اگر دماغ با دماغ کا وقت ہو ان سے بیت کی Allah, حضرت خواجہ محمد رحمتہ اور پھر اپنے مرشد کے حکم پہ ہی حضرت صاحب بہاولپور میں تشریف لائے حالانکہ جس طرح میں نے کیا کہ آپ کا آبائی علاقہ خان ہے لیکن آپ جو بہادل کے حکم پر اور آبائی علاقہ سے تھا لیکن وہاں پہ خاندان اور باقی سب سہولیات سب کچھ موجود تھیں جی جی بالکل جی جی آپ نے بتایا تھا بالکل بہاول پور میں اگر بہت زیادہ تکالیف دیکھنی پڑی لیکن آپ فرماتے تھے مرشد کا حکم ہے یہاں سے اویسی کا جنازہ بہاول پور کو اللہ چھوڑ کے جاؤں اللہ گا جی تو حضور اپنے مرشد کے حکم پر اور حالانکہ اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کسی مبارک کا مطالعہ کریں پڑے تو بہل پور مصائب جو برداشت کیے اس حوالے سے جھگڑتے آئے ہیں بس برسوں سے یہ دشمنہ نے دیں نہیں پائے حضیمت فیض احمد کے عمر بھر فیض احمد دین احمد کو نہیں بھولے مگر دین بھی نہیں بولے گا خدمت فیض احمد کی اچھا قبلہ میں علامہ غلام بستگیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کیونکہ آپ نے بھی کافی قبلہ فیض ملت علی رحمت کے قریب رہے ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں ایک شاگرد ہونے کے ناتے آپ نے ان کو کیسا استاذ پایا جی غریب نواز میں اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بس ایک جمل میں بات عرض کروں گا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ جیسا استاد میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں نے اپنے حضرت صاحب جیسا ناکامل مرشد استاد اور اپنے شگردوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور نوازی جو میرے فیض ملت میں ہے یہ پھر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی ابھی زندگی کے لمحات چل رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے ساتھ اور یہ سلسلہ جس طرح حضور ملت اپنے شگردوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے بلکہ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر بعض اوقات طلبہ کو مدرسے میں کوئی استاد مار دیتا جی اور بہت زیادہ اگر وہ ان کو کوئی ڈانٹ وغیرہ پڑ جاتی آپ یقین جانے جب زور کے وقت حضور فیض ملت اللہ تعالی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو طالب تھے حضرت صاحب رحمتہ دروازہ بس اور پھر حضرت صاحب رحمت اللہ کی فراستہ دیکھیے کہ جیسے وہ بچہ جس کو اپنی غلطی کی وجہ سے اساتذہ کی طرف سے یہ ڈانٹ کا شکار ہونا پڑتا تھا جیسے آتا صاحب رحمت اللہ اللہ پیار سے اور کیا کمال تھے جی جا بات اس بات ہے کو, کو مسکرانے کے حوالے سے آج ہمارے مربی محسن الحاج محمد قادری صاحب نے جو بیان فرمایا نا جی وہ بھی بڑا کمال فرمایا کہ مسکرانا ان کا اینڈ ہی تھا کمال ہی تھا جی بالکل جس نے بچے کے کندھے پہ ایسے اپنا ہاتھ رکھتے وہ بچہ کہتا ایسے رضوانہ مار پڑتی شکت مجھے, اچھا مجھے ایک, ایک بات, ایک بات عرض کرتا ہوں مجھے بلکہ ایک واقعہ یاد ہے کہ سگتنا امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے چلتی ہوئے حدیث پاک پوچھی تو پھر آپ جلال میں آئے آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ایسے, پاک ایسے پوچھنے چاہیے کہ چلتی Allah. ہو تم حضور کا فرمان پوچھ رہے ہو تو پھر آپ نے کوڑے مروائے جی اسی کوڑے oh, oh. تو وہ جو سائل Allah. تھا کوڑے کھانے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا آپ فرمایا روتا کیوں Allah. ہے تو اس کے بعد احادی سے مبارکہ بھی ایسے ہوتا کہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ جس بندے کے جب طالب علم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ تھے تو بس اس ختمات کا سل سل کی ساری رہے گا میں علامہ اسد صاحب سے اور سلمان بھائی سے اجازت لیتے ہوئے آخری سوال میں عرض کروں گا اس کے بعد ہمارے سلمان بھائی چونکہ وہ سوال فرماتے ہوتے ہیں سے علم کرتے ہیں میرا یہ بس آخری سوال ہے یہ علامہ کوکب ریاض ویسی صاحب کہ ملت علیہ کے مشاہیر جو تلامزہ ہیں جن کا تنقا بچتا ہے الحمدللہ نام جو ہے جی ان میں حضرت علامہ عبد المجید ویسی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے جو استاد ہیں یعنی اس طریقے سے ملت رحمۃ اللہ علیہ غلام رسول سیدی صاحب کے دادا استاد بنتے ہیں واہ واہ واہ اور قبلہ آ, اس, آ, اور جی اس یہ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں دی آپ کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کیسے استاد تھے تو مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ دورہ تفسیر ہو رہا تھا تو حضرت مولانا مفتی عبد المجید سعیدی صاحب آ, ویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ آئے آپ یقین جانیں کہ شگردوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے تو کوئی میرے فائدہ ملنا سے سیکھے رہے تھے اور حضور فیض ملت نے اور آپ نے قیام کیا اور تمام طلبہ کو کہتے ہیں یہ میرا پلیٹھی دا پوترا آ ہے میرا بھی پرسوں کی بات ہے سیدی اویس قادری صاحب کی ٹرانسمیشن کے اندر قبلہ علامہ سید عارف شاہ صاحب اویسی انہوں نے یہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے پیرو و مرشد کو اور حضرت علامہ محمد علیہ ستار جو میرے شیخ شریعت و طریقت ہیں ان دو ہستیوں کو اپنی زندگی کے اندر سادات کا جتنا احترام کرتے ہوئے دیکھا اتنا کسی کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا کیا اقبلہ ہم... اقبلہ یہاں پر بھی ایک ایک احباب, کی... احباب کی بات کاٹوں گا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضرت علامہ حامد سرفراز حامد سرفراز قادری رضوی صاحب السلام علیکم علیکم رحمۃ اللہ کبلا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Uh, صاحب بڑی, بڑی محبت یہ ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جس طرح کہ کل قبلہ سید عارف شاہ صاحب نے فرمایا حضور امیر علیہ سنت کے حوالے سے حضور قبلہ فیض ملت کے حوالے سے تو یہاں پر میں حضور فیض ملت کا ایک قول بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے سادات کو میں نے ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جس طرح ادب مولانا محمد الیاست قادری صاحب کرتے ہیں اسی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا اللہ اللہ حضور فیض جی یہ میں نے خود سنا ہے خود سنا اور ایک بندہ بھاول پور کا حضرت امیر علیہ سنت کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا میں حضور قبلہ فیض ملت کا مقتدی ہوں تو حضرت امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جوتے اتار کر میرے فیض ملت کا نام لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کرم ہے ایک تو جناب گرامی قدر کہ آپ نے حضرت فیض ملت جیسی عظیم شخصیت کے ذکر خیر کے لیے مجھے یہ موقع بخشا ہے اور یہ محض کوئی کیا کہتے ہیں رسمی الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آل ہے برح حضرت برح فیض برح ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ نے اللہ کی زیارت سے چند بار الحمد اور میرے شریکت ادر سعیدی نے اعظمستان شیخ الحدیث پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قر شریف کے موقع پر ان کی جلبہ گری ہوتی تھی اکثر تو اس سلسلے کے اندر الحمدللہ غریب خانے پر آپ کی جو خدمت ہے اور آپ کا جو کچھ کا قیام ہے اس کا شرط بھی حاصل ہوا آپ کو اسی ایک بار کی جو آپ کی کرامت ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ تشریف لے جانے لگے پہلے لباس مدینہ شریف کا اور انہوں نے جو چپل پہنی ہوتی تھی وہ بھی مدینہ شریف کی اچھا انہوں نے پھر خوشبو لگائی وزو کے بعد تو وہ بھی مدینہ شریف کی تو میں نے ماشاء اللہ لباس بھی مدینہ شریف کا ہے اور چپل بھی مدینہ شریف کو مخصوص سٹائل عرب لوگ اور خوشبو بھی تو مسکرا کے فرمانے لگے ہماری دوائی بھی مدینہ شریف سے آتی ہے اللہ اللہ اچھا اللہ پھر اللہ اس کے بعد جو ان کی میں نے کرامت دیکھی اور جس جو اللہ والوں کو اللہ تعالی نے فراسط جو نظا ہوتا ہے تو ان کی فراست کا عالم یہ دیکھیے کہ جب آپ کو شریف لے جانے لگے تو میرے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے تو وہ جب بھی علماء مشاعت جلبہ کار ہوں تو میں ان کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ یہاں کوئی نصیحت فرما دیں کچھ ایسی بات جو کہ زندگی کے معاملات کی بہتری میں معاون ثابت ہو تو میں نے ان کی خدمت محبت کے اندر بھی ڈائری پیش کی اچھا اب معاملہ محبت محبت محبت یہ تھا کہ میرے کریم اللہ علیہ کا وصال شریف ہو چکا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آج مجھے عطا فرما دیں کیونکہ میں اپنے حضرت صاحب سے پنیت نہ لے سکا محبت محبت محبت محبت تو آپ کمال دیکھیں وہ آج بھی میرے پاس آئی بلکہ میں نے کوٹنگ اس کی ہوئی ہے تو بلکہ بیٹا وہ دیکھے گا بڑی فائل نہیں لے نا اس میں قبر شدہ وہ سب دیکھ بھی لیں تو آپ یقین حق مانیے کہ انہوں نے قلم اٹھایا اور اس پر میرا نام پوچھا اور نام پوچھنے کے بعد میرے دل میں جو خواہش تھی کہ شخصیت ہے وہ کنیت عطا کر دیں تو انہوں نے بذات خود اپنے قلم سے میری کنیت لکھ دی الوفا یعنی اللہ جو چیز میرے اللہ دل اللہ میں اللہ تھی اللہ اللہ اللہ وہ قلم کے نیچے لے آئے یہ مرتبہ کی الحمدللہ غریب اچھا پھر یہ بات ہے کہ آپ کا جو قد و قامت ہے ہر اعتبار کے ساتھ ہے ہماری عقلوں میں وہ پہنچ اور دسترس نہیں ہے کہ ہم ان کے قد و قامت کو ناپ سکیں لیکن یہ بات سمجھنا جس طرح آپ کی تصانیف کے بارے میں ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش پانچ ہزار کے لگ بھگ پہنچ گئی تو اس پر میں غور کر رہا تھا عنہ سے ملتا ہے اچھا تو حضرت حضرت عب... عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کو سرکار نے پہلو میں لے کر علم دین میں ترقی اور دین کی سمجھ کے اندر ترقی کی دعا خود حضور نے عطا فرمائی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت علیہ السلام دیوار سیدھی کہ اور وہ یہ کہیں کہ کانا ابو ہوما صا کہ میں نے اس لیے ان کا باپ نیک تھا تو پچھلی امتوں کا ساتویں پشت کا نیک باپ جو ہے اس کا فیض یا گیارہویں پیڑی کو ملتا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فیض جو ہے وہ حضرت فیض ملت کو کیوں نہ ملے کہ جو ہیں یہ ایک نسب عالی کی برکت ہے جو ان سے پھر یہ کہ وہ مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں فقیر بھی ہیں مناظر بھی ہیں مدرس بھی ہیں مبلغ بھی ہیں شیخ طریقت بھی ہیں اور سلسلہ ویسیہ میں بھی ان کو خلافت حاصل ہے اور پھر آستانہ آلیہ سرکار سیدنا علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پر نور سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خلافت حاصل ہے اور پھر حضور پر نور سرکار سیدی میرے دادا مرشد حضور عبد الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدسہ سر العزیز سے بار بار بار بھی دورہ حدیث شریف وہاں سے پڑھا آپ یقین مان طیبہ میں آپ تشریف لائے تو لاری اڈے تک آپ کو خدمت اور ہم رکابی کا شرف ایک بار میں نے بھی پایا راج کا وقت تھا اس وقت گاڑیاں بک نہیں ہوا کرتی تھی تو میں دیکھ رہا تھا آج بھی وہ منظر میری نکاح کے سامنے ہے کہ لاری اڈے کے باہر ایک لکڑی کا پٹا پڑا, پڑا ہوا ہے اور مجھے یاد ہے اگر صحیح طور پر میں بیان کر سکوں کیونکہ سمدت کی بات ہے کہ کالے رنگ کے چمڑے کا غالباً بیگ تھا وہ بھی آہ آہ ہمارے میرے جیسا بندہ دو لفظ بیان کرنا سیکھ لے تو ہم ہر جگہ پروٹوکول کے عادی ہو جاتے ہیں وہ وقت کا عظیم اور فقیر اور بدر اللہ بات ہے نظر ہے کہ اپنے محبوب کا کام کرنا ہے اپنے محبوب پر ادا کرنا ہے اور وہ انہوں نے کی ہے اور بڑے کبال درجے کی ہے اچھا پھر ایک اور بڑی بات اچھا جناب یہ دیکھے کہ ان کی تحریر میرے سامنے آ گئی پتہ نہیں کیمرے سے نظر آئے کہ کور کروا کے رکھا ہوا ہے آج بھی کیا تھوڑی اوپر کرے نا اچھا یہ جناب چار سو چھبیسری بات ہے سو چھبیس واہ سولہ سترہ سو نظر آ رہا ہوں تو اچھا انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے ہی میری کنی وہاں پر جو میرے دل میں تھی کہ میں آپ سے لوں گا یہ پہلے ہی انہوں نے لکھ دیا وفا تو یہ کیا بات ہے جناب صاحب نظر یہ ہے کہ ہم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اگر آجزی کے الفاظ استعمال کروں تو یہ آجزی نہیں ہے بلکہ اعتراف حقیقت ہے حضرت فیض مجسم کی جو شخصیت اور ذات ہے ہر اعتبار سے ان کا جو علم ہے اور ان کا جو تقبہ تہارت ہے اس کی بلندی جو ہے وہ آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے تو है اس ماحول کے اندر بھی ان کی جیب کے اوپر جو بیج لگا ہوا ہے جو کرتے ہیں تو اس سگنیچر پہ لکھ رہے ہیں مدینے کا بھیکاری اچھا یہ جو بات ہے مدینے کا بکاری یہ بڑے بڑوں نے کہا تو مجھے تو ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات میں بھی وہ فنا تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار تو مجھے میں اگر آپ کا زیادہ وقت لے لوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں پہنچا تاخیر کے خدمت میں nee, تو مجھے या وقت या मैं मैं Allah جی بالکل آپ کی بڑی کرم فرم یہ سبھی آپ لوگوں کا ہے میں یہ ان کے فضائل ان کے مناقب ان کا تقوہ تو سارے جو معمولات ہیں جو آپ موجود ہیں یقیناً مجھ سے پہلے بہت ساری گفتگو ہو چکی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تن تنہا فرد نے ایک پوری جماعت کا کام کیا اللہ فتح تھا فتح عالمگیری کو احاطہ تحریر میں لایا گیا وہ بادشاہ کی پشت پناہی تھی بادشاہ کا دسترخوان تھا بادشاہ کا خرچہ تھا اور مل کر فتح عالمگی یہاں ایک شخصیت ہے جس کو فخر اس بات پر ہے کہ وہ مسجد کا بہاری وہ بس میں بیٹھے ہیں تو لکھ رہے ہیں وہ کار میں بیٹھے ہیں رہے ہیں وہ جہاز میں بیٹھے ہیں تو لکھ رہے ہیں بلکہ مجھے ان کا ایک بڑا حسین جملہ یاد ہے کہ جب وہ کار میں سوار ہو گئے اور یوں کہ لیجئے کہ راہ ہم باہر آ گئی تو وہ قریب بیٹھے ہوئے سے فرماتے تھے میاں آپ ہماری اور آپ کی راہیں جدا آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کریں گے یعنی وہ کام چند جلدوں پر بادشاہ کی چھتر چھایا کے نیچے سو کے قریب کی شخصیت کو دیکھیے تو وہ آپ کو کے میدان میں بھی پھول عطا فرما رہے ہیں وہ آپ کو حدیث اور شرح حدیث کی دنیا میں بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ عقیدے کی دنیا میں بھی دستگیری کر رہے ہیں وہ فک کے معاملات اور ان گتھیوں کو بھی سلجا رہے ہیں اور وہ و احوال پر بھی مدد کر رہے ہیں اتنا کچھ شخصیت نے کیا لیکن ایک سوالیہ نشان ہے ہم نے کیا کیا ہل جزا اور ایسا نہیں کا بدلہ کیا ہے ایک شخصیت ایک فرد نے کام کیا پوری جماعت ہماری ہے سنت جماعت کی پوری جماعت کمال درجے کے ساتھ آسن درجے کے ساتھ آج تک ان کی پوری جو تصانیف جلیلہ ہیں وہ زیور تباہ سے آراستہ نہ ہو سکی آپ دیکھیے پچیس جلدیں ہدایہ کے بخش پہ لکھ دیں. اللہ 25 اکبر دیس کے بخش پہ لکھ دی اصل کے اندر یہ ایک قبیلہ ہے یہ ایک قافلہ ہے اور اس قافلے کی منزل حرم ہے حضرت صدر الشریعہ رحمتہ اللہ علیہ کی بارشیت ہم پڑھتے ہیں آپ کو کبھی بیٹے کی وفات کا صدمہ آتا ہے کبھی شہزادی کی وفات کا صدمہ آتا ہے کبھی آپ علالت پہ بستر پہ ہوتے ہیں کبھی فرماتے ہیں کہ میری بینائی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے کبھی یہ ہے کہ کاغذ نہیں مل رہا یہ بہار شریعت لکھتے ہوئے ایک بندے کا درد ہے اور بہار شریعت لکھ کر فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ اتنی ہی جلدوں پر تصوف اور سلوک پر بھی کچھ لکھو یہ آپ اندازہ کریں ان شخصیات نے بہت احسان کیا الحمد بہار شریعت کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام بہار شریعت لکھنے کا صدر الشریہ نے فرمایا اور ایک بہت بڑا کام اللہ بھلا کرے جزائے خیر دے دعوت اسلامی کو کہ حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے زیر سایہ ان کی جو مدرس علمیہ ہے انہوں نے بہار شریعت کو چھاپنے کا حق عطا کر دیا باہر جو ہے انہوں نے پوری جماعت کا کام کیا اور کون نہیں جانتا کے گلے میں پولوں کے ہار ڈالے گئے کیا باندھے ہوئے بہاولپور میں آپ کی مسجد کے بعد ان ان ان کی کمرے کی بجلی نہیں کاٹی گئی کیا हुँ. ان کو زخمی نہیں کیا اور کیا ان کو جھوٹے مقدمات کے اندر آ, جو ہے مد... نہیں کیا گیا لیکن مدینے کا دیوانہ ہے مدینے کا بھکاری ہونے پہ ان کو شرف اور فخر اور ناز ہے وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے انہیں انہیں جانا انہ مانا سے کوئی کام اللہ اللہ اللہ تو دیکھیں آج الحمدللہ ہم جیسے طالب علموں کو عزت حاصل ہے جو سہولتیں آج ہمیں حاصل ہیں وہ ہمارے اکابر کو نہیں تھی ہمارے پاس ہمارے پاس گفتگو کو عام کرنے کے فارم بھی موجود ہیں اس دین نے ہمیں پالا ہوا ہے ہم نے دین کو نہیں پالا دین बो, बो, बो, تو مشکل مرحلوں میں حضرت فیض ملت نے اتنا سرمایہ چھوڑ دیا آسانی کے دور میں ہم کوشش کیوں نہیں کر سکتے میری یہ گزارش ہے کہ یہ اب میرے سامعین میں جو محفل کروانے والے میرے بھائی ہیں میں ان سے ملتوی ہوں جو نتیجے کے قدم پر اور چیلم کے قدم کو اب بڑے بڑے ہوٹلوں میں کرنے لگے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں میری ان کی خدمت پہ گزارش ہے جو ایک محفل کے اشتہار پر ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے میری ان کی خدمت بھائی بھائی کہ آپ جتنے کام کر رہے ہیں نات خانی روح کو تازگی بخشتی ہے امام عاشق اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سیدی حضور کے عشق میں اضافے کا کو نسخہ کو وظیفہ کو ورد فرمایا ایک حضور کی ذات پاک پہ کثرت سے دروشی پڑا جائے علیہ السلط اور دوسرا کسی خوشگلو خوش لہا سنا خان سے آکا کریم علیہ السلام کی مدھت کو سنا جائے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماض اللہ میں اس روش پر نہیں معبل نات کی مخالفت کر رہا ہوں میں صرف اتناز کر رہا ہوں کہ وہ محفل پانچ چھ گھنٹے اثر رکھتی ہے فیض ملت نے جو فیض کتابوں کی صورت میں دیا ہے یہ صدیوں کے لیے مستفید ہے صدیوں کے مستفید مستفید لیے مفید ہے صدیاں اس سے استفادہ کر سکتی ہیں آنے والی پیڑیاں اس سے مستفید اور مستنیر ہو سکتی ہیں وہ بابل پور کی دردی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی عربی زبان کے اندر اہل سر کو چاہیے اور ہمیں اس جانب توجہ دلانا چاہیے کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے ختم بھی اب رسموں کا روپ دھار چکے ہیں توجہ دلانے है. کی ضرورت اور میں پیش کر رہا ہوں یہ بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کسی کے بھی سال ثباب کا موقع ہے हुँ. آپ دیکھیں کم کر دیجئے جو رسالہ فیض ملت کا نہیں چھپا اچھی کی ریڈنگ کے ساتھ اچھے رسم الخط کے ساتھ اس کو اسال ثواب کے لیے چھاپ دیجئے جتنے ہاتھوں میں جائے گا انشاءاللہ مستفید ہو جتنے لوگوں کے پاس बो جائے گا مستقبل کے میں مظلوم ہیں دو طب کے ایک مدرس ایک رائٹر یہ کیا حقیقت بیان کی ہے جی جی حضور جاری رکھ رکھے جاری رکھے جی حضور شرف ملت علامہ حکیم شرف جی میرا کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آپ بات مکمل کر رہے ہیں میں یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں دو طبقے مجموع ہیں ایک مدرس ایک جی جی فرمائیں یہ کہ ہمیں حامد سرفراز صاحب کی بولا میں سمجھ نہیں پایا آپ نے جو فرمایا ہے رہا تھا کہ آپ کی بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ تحریر کے اثرات دور تک جاتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں جی اور اس کی جو ہے نا وہ عملی تفسیر ہے حضور فیض ملت علیہ بے شک اور حضور قبلہ صاحب کی خدمت میں ایک گزارش ہے قبلہ بے شک بے شک بے شک جی جناب حضور اجازت ہو حضور وہ حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضورت اللہ علیہ کے آپس میں جو آپس میں ان کے جو محبت کے تعلقات تھے اگر کوئی محبت بھرا کوئی واقعہ یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دے دیکھیے کہ ایک تو محبت کا جو سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ حضور فیض ملت ہوں یا حضرت سعیدی نیب محد اعظم ان حضرات کی محبت کا سب سے بڑا معیار ہی صحت عقیدہ ہے جو مطلب کہ عالم بھی ہوں اور رائٹر بھی ہوں <سؤال> بات یہ ہے کہ فکر رضا سے مزین ہوں تو है. اس سے بڑی راہ میں نے نہیں دیکھی کہ ان کے پر میں اضافے کا سبب بنتی ہو یہ سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیجیے پلیٹفارم ہے کہ جہاں محبتیں یہ جڑتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں دیکھیں اس وقت میں بہت زیادہ ان واقعات کو بہت کم دیکھ سکا ہوں عمر کے اعتبار کے ساتھ بھی لیکن یہ ہے کہ فیض ملت رحمت اللہ علیہ جب تشریف لاتے دونوں بزرگوں کی ہم نے جب بھی آپس میں باہمی ملاقات کو دیکھا ہے تو ایسی گرم جوشی ایک دوسرے سے پیار ایک دوسرے کے ہاتھ چومنے کی کوشش ایک آئے دوسرے کا ہاتھ چومنے سے بچانے کی کوشش ہے اور پھر یہ ہے کہ حضور محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے تذکرے پر آنکھوں کی نمی یہ وہ ہیں جو آج بھی اندر اور کوشش اچھا پھر حضرت فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں میں اس حوالے سے جو آپ نے سمندری شیب ان کی آمد کی بات کی میں نے ان کو حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آسانا پر بھی آپ کے خطابات جو ہیں چند مرتبہ سننے کا شرف حاصل ہوا تو مجھے ان کے یہ جملے آج بھی یاد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اس فقیر نے آج بیان کیا ہے یہ بھی ایک پوری کتاب بن گئی ہے جس کا اسے بھی چھاپ گیا تو گویا ہر وقت جو ذہن تھا وہ جو آپ نے ابھی فرمایا وہ تو ان کی جو تقریر ہوتی تھی وہ بھی باقاعدہ تصریف ہے اب کسی کی مرضی ہے کہ مواد کو نکال کر اس کو بہتر طریقے سے چھاپنے کی کوشش کریں تو یقینا یہ جو لفظ فیض ملت وہ واقعی ہیں اور ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ قائم ہے مایوسی کہ ہے ان کی تقریب کو عام کرنا چاہیے ہم آپ کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ان بڑوں کو جن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ چھپنے بچوں کے سروں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے تھے हाँ. ان کو بڑے بڑے رائٹر ثابت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے اور وہ بھی خطبات کے نام سے کہ فلاں جگہ تقریر ہوئی تھی فلاں جگہ تقریر ہوئی اس کو چھاپ دیا تاکہ وہاں پر مسلک رضا میں جہاں ایک ہزار کتاب کی بات ہو رہی ہے پانچ ہزار کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو کہاں کہ ہمارے بڑوں نے بھی بہت کچھ لکھا وہ کوششیں ہوئی اچھا وہ تو یہی تھا کہ قطر بھی ان سے کام لیا گیا ادھر سے پکڑی ادھر جوڑ دی ادھر سے پکڑی ادھر جوڑ دی الحمد للہ ہمارے پاس تو اصل سرمایہ موجود ہے تو میں یہاں مایوسی نہیں میں پلا رہا لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اصل اگر ہم ان کو تحفہ پیش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ خونے جگر دے کے وہ جو رنگت صفحات پر لے کر آئے ہیں ہم ان صفحات کو امت مسلمہ تک عام کر کرتے اور ہاں ایک بات ایسی ہے کہ جس سے ہم الحمدللہ مایوس نہیں ہوتے اور وہ بات ماہر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ میں خلا حدت کے موضوع کی طرف کیوں آیا تو انہوں نے کہا کہ کلاس کے اندر بات ہو رہی تھی اور کوئی اعلی حضرت کا رسالہ یا تحریر لے کر آیا تو اس بندے نے کہا کہ احمد رضا کو تو ہم کب کا دفن کر چکے تھے یہ پھر کس نے زندہ کر دیا تو علامہ مسوسا فرماتے ہیں یہی جملے میری تحقیق و جستجو میں بڑھوتی کا سبب بن گئے کہ میں بھی تو پڑھوں کہ جس احمد رضا کو دفن کی گئی تھی رضا ہے کون اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا تو ان شاء بزرگوں کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ کسی کی جو نیکی ہے اس کو ضائع نہیں کرتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں تو اللہ کسی اور سے کام لے لے گا لیکن کیوں نام خواہش رکھیں کہ یہ کام اللہ ہم سے لے لے تو ایک طریقہ یہ کہ ان کو چھاپ کر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کل دنیا کا جو تعلق ہے اس پیر فارم سے ہے کہ جس پیر فارم سے اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا تو ویب سائٹ کا قیام عمل میں لا کر یا آ چکا ہو تو مزید ان کی کتابوں کو بہتر طریقے کے ساتھ وہاں پر جمع کر دیا جائے تاکہ ہم نہ بھی ہوں تو فیض ملت کا کامت کے سامنے ہو کہ بہبل پور کی دھرتی پر حامد آباد کے قبضے میں وہ کون سا حضور کا حامد تھا جو ہر وقت حضور کے محمد ہی بیان کرتا تو یہ بتا رہی ہے آپ جو پہلے پیغام دے رہے تھے آ, دو مسلموں والا وہ بھی آپ مکمل فرما دے ہمارے ہمارے دو طبقے جو میں آپ یقین مانیے میں یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہمارے ان بزرگوں کی شان میں وہ اس معنی میں بے ادبی تصور کرتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو شاید ہم سے بہت جگہوں پر مسٹیک ہوئی ہے ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ وہ نہیں کیا جو محسنوں کے ساتھ نہ چاہیے بڑے بڑے شیوخ شیوخلحدیث ایسے ہوئے ہیں کہ ہسپتالوں میں داخل ہوئے تو علاج معالجے کے پیسے نہیں تھے بڑے بڑے شیوخ شیوخلحدیث کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جامعات کے اندر پڑھاتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک موٹر بائک ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی طالب علم بٹھا کر ان کو مدرسے لے جاتا ہے اور وہیں سے حسن عقیدت میں ان کو گھر تک چھوڑ دیتا ہے اور مقابلے میں جس کو تھوڑی سی بات کرنی آ جائے کوئی ترنم بہتر ہو یا لہجا بہتر ہو ایسا ایسا اس کی اتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ جناب خود بڑی کئی کئی گاڑیوں کے مالک میں نہیں کہتا کہ گاڑیوں کا مالک بنے یا نہ بنے بات تو یہ ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ اپنا کام کر رہا ہے مدرس مستقبل کے معار تیار کر رہا ہے مستقبل کر رہا ہے مستقبل کی جماعت वा, वा, वा, वा, वा. اس کے گھر کا چراغ بند کیوں ہو اس کے کے گھر چولہے کی آگ جو ہے اس کی تپش کے اندر کمی کیوں آئے? وہ محرومیوں کا شکار کیوں ہو وہ ہمارا سب سے بڑا موسن ہے جو جو لوگوں کے دل دماغ کے اندر مسلح اور ممبر پر آئندہ نسلوں کے لیے رہنما بنا رہا ہے ایک تو مدرس ہے اور دوسرا ہے رہن... رائٹر کی بارے میں میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں اگرچہ مجھے مطلب یہ ہے کہ یہ جو قلم ہے میرا خام ہی خام ہے میں کیا لکھوں لیکن گائے گائے کبھی لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے مختلف رسائل میں کبھی میرے مضمون جاتے بھی ہیں ایک مضمون لکھنا ہو چند صفحات کا اور بلکہ رسائلوں میں تو دو سے تین صفحے ہوتے ہیں اس کے لیے بسا اوقات پندرہ پندرہ بیس بیس کتابیں کھولنا پڑتی ہیں میں حیران ہوں کہ جس فرد نے پانچ ہزار کتاب لکھی ہے اللہ اللہ کہ مزدور کے لیے بیس بیس پچیس پچیس کتابیں کھولنی پڑ جائے پانچ ہزار کتابوں کے لیے خود سوچئے کتنا کچھ پڑا ہوگا تو رائٹر جو ہوتا ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مزمو یعنی کہ وہ یوں کہہ لیجئے کہ بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک گلدستے میں جمع کر کے کتاب کی صورت میں دیتا ہے لیکن کتاب وہ تو دے دیتا ہے آگے اس کو کیا ملتا ہے وہ سارے کا جس طرح ہمارے کسانوں کا سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹاک مافیا کو ملتا ہے بڑے بڑے مافیا کو ملتا ہے ہمارے جو رائٹر حضرات ہیں تو وہ بھی کتابیں لکھ دیں گے لیکن جو چھاپنے والے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک yeah. بندے نے کئی مہینے کئی ہفتے اور تقریباً yeah. آپ اس کو سال کہہ سکتے ہیں اتنی مدت لگا کر ایک کتاب لکھی اب اس کتاب کو لے کر وہ پبلشرز کے ہاتھ بھی کی طرح جا رہا ہے کہ میں نے سرکار کے دین پر یہ تحریر لکھی ہے آپ اس کو چاپ دیجئے تو پبلشر اس کے ساتھ کیا سودے بازی کرتا ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کتاب چلے گی کہ نہیں چلے گی اور پھر یہ جی آپ کو دس کتابیں پیش کر دی جائیں گی اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے آج کل مزل... تو خیر بہت ہی آسان ہو گیا ہے آج کل تو جو ہے وہ میں جملہ فیض ملت علیہ الرحمن جو ہے وہ تو ساغر قلم اور دوات کے ساتھ لکھا کرتے تھے آج کل تو بڑا آسان آ کمپیوٹر یہ وہ سارا سلسلہ بلکہ اتنا عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ آج کل لوگ قلم سے کتاب کم لکھتے ہیں کینچی کے ساتھ زیادہ لکھتے ہیں اور فیض ملت اللہ الحمد الحمدللہ या या جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مضمون لکھنے کے لیے اتنی کتابیں پڑھنی پڑتی میں آپ کو ایک ایک واقعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام غزالی علیہ الرحمٰ کی کتاب بن حاج العابدین کا ترجمہ فرما رہے تھے تو چونکہ شاید. مجھے خدمت کی نعمت نصیب تھی یہ سعادت نصیب تھی تو میرا آخری سال تھا دور شریف کا تو حضرت صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ عربی بھارت پڑھتے جاؤ اور میں ساتھ ترجمہ کر کے چلا جاتا ہوں بہان بہان اچھا آپ یقین فرمائیں آپ یقین فرمائیں کہ زہری بات ہے اب لکھنا اور پڑھنا دونوں کی رفتار ایک جیسی تو نہیں ہوتی لیکن حضرت صاحب رحمتہ اللہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ تمام کتابیں حضرت صاحب کو حفظ ہے. اللہ, اکبر اب اکبر اللہ اب میں اب میں جب عبارت پڑھ رہا تھا حضرت صاحب رحمتہ ساتھ ترجمہ بھی فرما رہے ہیں اور مجھ سے جہاں غلطی ہوتی ہے پھر میری بھی ترجمہ بھی فرما رہے لمحہ بھی ایک بڑا مشہور کال میں آپ ارز کرتا ہوں اللہ کہ مجھے, تاہی تو تاہی مجھے تو میں نے میں نے دس سال گزارے ہیں حضور کے قدموں میں دس سال اور میرا یہ اپنا مشاہدہ ہے کہ ساری ساری رات حضرت صاحب رحمتہ اللہ, اللہ لکھتے رہتے تھے اور میں لائبریری کی کتابوں کو صاف وغیرہ کرتا رہتا تھا اور پھر مجھے پچھلی رات کو فرماتے تھے اب تو بھی سو میں نے دیکھا صرف نماز صبح کے بعد اشراق ادا فرمانے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ آرام فرماتے تھے دو گھنٹے اس کے بعد یا پڑھنا ہوتا تھا لکھنا ہوتا تھا اور اسر سے مغرب تک اپنے مری دین کو موتا کی دین کو وہ بھی وقت فرماتے تھے وہ بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ مغرب سے منٹ پہلے فرماتے تھے ایک میں حاضر ہوتا تھا اور ایک ہمارے ساتھی تھے حضرت مولانا حافظ حسن نواز صاحب قبلا وہ اس وقت پروفیسر ہے لودرا میں تو وہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور الاصلاطن کے بارگاہ میں اس وقت امت کی عمال کے امال پیش کی جاتی ہے تو تم لوگ نعت شریف پڑھو تو ہم نہ پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ جی آپ نے جو ابھی بات ہے جگہ جگہ پہ دورائے تفصیل کا اہتمام کرنا اچھا آپ کی سیرت میں میں نے جو چند مضامین پڑھے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہے پھر آپ کے شہزاد گان آپ کے ماشاءاللہ اللہ ان سے بھی کئی دفعہ زیارتیں بغداد معلّہ اور مدینہ شیل میں بھی بہت کچھ سننے کو ملا آپ ذرا یہاں پر حضور فیض ملت کی لاہیت کو دیکھیں کہ ان مشاغل کی وجہ سے عوامی جلسوں میں ٹائم کم دیتے تھے ہوں بالکل ٹھیک ہے جی اچھا اب کون نہیں جانتا کہ جب روز بار روز عوامی جلسوں میں جائیں گے تو وہاں سے مربجہ طور پر جو علماء کی مالی خدمت ہوتی ہے تو وہ ہوگی ہی ہو ہوگی لیکن فیض ملت کی نظر اس عارضی نفع پر نہ تھی فیض ملت کیونکہ اللہ کا کلی دور تک دیکھتا ہے عام بندے کی نظر میں اللہ والے کی نظر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر کے جو فوائد ہیں اس کی نظر وہاں پر ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے مالی جو منفعت ہے وہ روز جلسوں کو ٹائم دے دیں تو نظر سے نیاز سے کثیر جو سرمایہ وہ حاصل ہو سکتا تھا لیکن فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی اس آمدن پر حالانکہ وہاں بھی اللہ سل کی بات کرنا تھی لیکن جہاں آمدن بھی نہیں ہے اور آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے یہی فیض ملت کی ملائیت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا کہ ہم, نب... ہم جب نہ بھی ہوں گے تو جو ہمارا کام اور خدمت ہے وہ امت کے لیے موجود ہوگا. بے شک جی کہ یہاں پر بھی اس پر بھی میں آپ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا اخلاص کتنا تھا کہ اگر کتاب لکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور اگر بندہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے کہ آپ بیان کے لیے تشریف لائیں تو بیان کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے تھے تو بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ایک دفعہ میں بھی ساتھ تھا تو ڈیرا غازی خان میں پروگرام تھا ڈیرا غازی خان جی اب دوست آپ جانتے ہیں کہ بالپور سے کتنا دور ہے تو آپ کی بلا یقین فرمائیں کہ ساٹھ روپئے مربع کے مطابق سٹیج پر خدمت ہوئی جی اور دو سو روپئے انہوں نے نظرانہ دیا اللہ تو جو ڈرائیور ساتھ تھے نا انہوں نے کہا انہوں نے کہا دیکھو اگر یہی کام کرنا تھا تو قریب سے کسی مقرر کو بلا لیتے اتنی بڑی شخصیت کو بلایا اور پھر خدمت بھی نہیں کر سکے کم از کم پٹرول تو دیتے. آپ یقین مجھے, مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے صاحب رحمت اللہ اس کو فرمایا آئیں میرے ساتھ سفرنا تم پیسے اللہ میرے ساتھ سفر کرنا اچھا یہ دلت جو یہ جو دلت بات آپ نے دیکھیے حضور محدث اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کی صحبت کا جو رنگ تھا وہ سرگار فیض کہ شب و روز سے ایان تھا میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضور محدث عزب رحمت اللہ علیہ لائلپور کے قریب ایک علاقہ ستیانے کے قریب تھا تو وہاں حضور خطاب کے لیے تشریف لے گئے بعد مذہب ناصر نے وہاں چٹیں بنا کے رکھی تھی پرچیاں سوالات کی اور ان کا مشن یہ تھا کہ قیدی سرگار محدث عاظم کو ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے جیسے وہ تقریر شروع کریں گے تو پہلے پرچی بھیجی جائے گی اس کا جواب جب ہو جائے گا تو پھر دوسری تیسری یعنی ہم ان کو سوالات میں الجھا دیں گے اب حضور محدی سے اعظم نے خطاب شروع کیا اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ نے گفتگو ہی اس عنوان پر شروع کر دی جو لوگ چٹوں پر لکھ, لکھ لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو کی نوبت تک نہ آئی جلسہ پوری شان کے ساتھ کامیابی کے مرحلے طے کرتا ہوا اختتام پذیر ہوا اب وہاں بارش بھی شروع ہو گئی ہمارے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہ تو سرکار محدث اعظم کے لیے کھانا بنایا اور نہ ہی وقت رخصاص جو مربجہ خدمت کی جاتی تھی وہ پیش کی اور رستے کے اندر جس کار پر گئے تھے اس کا تیل بھی ختم ہو گیا اور ہم نے اپنے جو پینچے تھے ان کو پنڈلیوں تک اوپر کر کے اس کو دھکا بھی کیچڑ میں لگاتے رہے اور پھر ایک دکان سے مٹی کا تیل لے کے ڈال کر اس دور کے انجن بڑے اس قسم کے ہوتے تھے خدا خدا گرگے جامعہ رضویہ پہنچ گئے فرماتے ہیں کہ ہم جو دو تین حضرات تھے یہ ہمارے حضرت صاحب اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے ہماری تو خیر ہے حضرت صاحب کو تو کھانا پیش کیا ہوتا تو اے اے یہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے خدمت بھی کوئی نہیں کی کھانا بھی پیش نہیں کیا حضور محتشم الحمۃ اللہ علیہ اپنے آسانے پہ تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جلبہ گھر ہوئے اور ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری تھی اور وہ لا کر ہمارے درمیان رکھ کر ہمارے عزیز صاحب اس طرح انگلی کھڑی کر کے فرمایا کرتے تھے کہ محدود نے انگلی کھڑی کر کے فرما کھاؤ ہم ذکر حبیب کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں کرتے یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں تو یہ وہی حجی محدید مبارکہ ہے کہ اللہ کے ولی کامل کی جو ہے صحبت ہے یہ اس کے اثرات الحمدللہ جا بجائیں ہمارے اسلحہ اللہ تعالی یہ خلوص کی دولت ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مطمئن سے مطمئن فرمائے اللہ اور میں بھی بھی <سلام> قبلہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جہاں ہم نے قبلہ حضور فیض ملت الرحمت کی زندگی کے حوالے سے آپ کے دین کی خدمات کے حوالے سے ساری باتیں آپ حضرات علماء کرام کے ذریعے ہمیں پتا چلیے اور ہمارے ویور کو آگے پتہ چلے گی اور میں اپنے ویور سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں ان میں یہ ہماری ایک واحد ٹرانسمیشن ہے یہاں اشارے رمضان خادری صاحب کے علاوہ یہ ہماری واحد بہار رمضان ٹرانسمیشن ہے جو ہم نے باقاعدہ آج اپنے ٹائم سے پچیس منٹ بڑھ کر کبلا حضور فیض ملت علیہ رحمت کی بارگاہ میں ہم نے حاضری ہے اور کا ذکر کیا ہے حضور مدینہ شریف جانے کے لیے ہر بندہ ہر وقت جو ایک دفعہ ہو, ہو آتا ہے وہ تو اس کی تڑپی اور ہوتی ہے نا میں قبلہ غلام دستیر صاحب کو پوچھنا چاہوں گا یا قبلہ ویسک صاحب سے کہ آپ کی جو مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تھی وہ کس انداز میں ہوتی تھی اس کا انداز کیا تھا مدینہ شریف جانے کا آ, قبلہ, اس پر میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں یہ تو پھر جس طرح کے حضور قبل ادوی صاحب نے فرمایا کہ میرے فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لیٹر پیڈ تھا وہ اس کے الفاظ بھی آج تک یہ بتا رہے ہیں کہ حضور فیض ملت سارے جن کی یہ تحریر فرماتے رہے کہ مدینے کا بکھاری جی شابان کے مہینے میں حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ مرکز اہل سنت جامعہ ویسیہ میں دورہ تفسیر قرآن پڑھاتے تھے جس میں ملک بھر سے کفی تعداد میں طلبہ آتے تھے اسی دوران آباد میں سلانہ جلسہ بھی تھا اور میں بھی حضور فیض اللہ تعالیٰ رحمہ کے ساتھ تھا تو عضر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہم جائیں گے حضور خورشید بلّت کی بارگاہ میں اور پھر بعد میں ہم آئیں گے حمد آباد سلانہ جلسے تو جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت شدید علیل تھے حضور خورشید بلّت رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنے کمرے میں آرام تھے تو جب وہاں پہنچے تو حضرت صاحب رحمت اللہ فرمایا کہاگیں گے, گے پھر ان کی خدمت میں حاضر دیں تو ساتھ ایک خادم تھا اس نے کہا تو بہت تھوڑا ہے تو پروگرام پر بھی پہنچنا ہے فرمانے لگے پروگرام کو چھوڑ دیں گے لیکن استاد صاحب کو بے آرام نہیں کرتے اللہ, اللہ اکبر اللہ تو یقین پھر میں بھاگا ساتھ ایک چار بھائی پڑی تھی میں نے کہا چلو وہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ اس میں تشریف رکھیں پھر جب اب اندر سے حکم حاضر ہو جائیں گے تو اتنے میں آپ یقین جانے کہ اندر سے فوراً بندہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضور خورشید ملت حضور فیض ملت کو بلا رہے ہیں اللہ اکبر یقین جانے مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے حضور فیض ملت رحمتہ اللہ تعالی آپ حاضر ہوئے اور حضور خرشید ملت کے قدموں پہ ہاتھ رکھا دست بوسی کی اور پینتی کی طرف بیٹھ گئے گفتگو شروع ہو گئی حضور ملت رحمت اللہ خورشید آپ بھی پہلے آرام فرما رہے تھے تو بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تو اتنے میں گفتگو ہو رہی تھی تو سر پہ ہاتھ رکھا تو کپڑا نہیں تھا تو خلیفہ کو کہتے ہیں اللہ کے بندے اتنا بڑا عالم دین آیا بیٹھا ہے اور میرے سر پر کپڑا نہیں ہے جلدی تو پھر پوچھا کہ میرے بیٹے ان کے نا وہ سرکی زبان تھی وہا کیا حال ہے سنا دو تو میں ان کی ہمت میں بھی عرض کر رہا ہوں تو زور خورشید ملت سریکی میں کہتے ہیں ابا موڑا تو کیا کرے دے گئے مطلب اب آپ کی کیا مصروفیت ہے تو وہ منظر دیکھنے والا تھا حضور خورشید ملت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور میرے فیض ملت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور مدینہ شریف کا ذکر ہے حضور, حضور قبلہ اور حضور میں قبلہ علامہ حامد سرفراز رضوی صاحب سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کیونکہ قبلہ آپ کے شیخ شریعت و طریقت حضور تریقت ملت علیہ رحمت کا اور جہاں پر قبلہ نائب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کی شیخ شریعت و طریقت ہیں انہوں نے سیدی آلہ حضرت علیہ رحمت کی فکر پر کام کیا اسی طرح ابھی آپ نے آگے ذکر فرمایا کہ ہدای کے بخشش پر قبلہ فیضہ ملت نے بھی اس کی پچیس جلدیں تحریر فرمائی عالی حضرت کے حوالے سے قبلہ فیضہ ملت علیہ الرحمت کے دل میں کیسی محبت تھی اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں جی گزارش یہ ہے کہ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ سے ان کی محبت تو ان کے کتابوں سے ظاہر ہے نمبر دو کہ یہ بات آپ کے تلامزہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں خلافات جانتے ہیں ہم اثر علمات جانتے ہیں کہ حضرت فیض ملت رحمت اللہ تعالی اتنے علم کے روشن مینار ہو کر کبھی بھی فکر رضا سے انحصاف نہیں کیا یہاں کسی کو دو سطریں پڑھنی آ جائیں تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں میرے نزدیک ایسا ہے میرے نزدیک ایسا ہے لیکن آپ ہمارے جو عزر قبلا صاحب دیگر بزرگ علماء جو ہمارے جی میرے سر کے تاج ہیں سب جتنا جتنا آپ کو حضرت فیض ملت کی ذات بابرکات سے شناسائی حاصل ہے کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں فیض ملت نے فکر رضا کے مقابلے میں کہا ہو کہ فیض ویسی یہ کہتا ہے اور اور یہاں پر بھی میں ارز کرتا ہوں حت کا بڑا مشہور کار بندی حضرت سے انحراف کرتا ہے وہ گمراہ جاتے اور سید اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی ذات تو وہ تو بہت بلند والا ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی سے حضور ملت رحمۃ اللہ کی محبت اور, عقیدت اور تحقیق پر اعتماد کی بات سنیے حضور ملت نے ایک فرمایا مفصد روزا جی یہ آپ نے تصنیف فرمایا ٹیکہ مفت روزہ تو چند غلاموں نے عرض کیا حضور مصطفیہ شریف میں تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چیتا مخصوص روزہ نہیں ہے آپ یقین جانے میں بھی اس بات کا بھی میں گواہ ہوں مصطفیہ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے تو فتح مصطفیہ بھی اس وقت میں نے پیش کیا تھا تو اس جس نے عرض کیا تھا وہ بھی صاف تھا تو میں نے یہ جب پیش کیا تو حضرت صاحب رحمتہ اللہ فون فرماتے ہیں جو مفتی اعظم ہند نے فرمایا بس ختم ہوا اللہ اچھا یہ یہ جو یہ جو مزاج ہے نا جی یہ لڑی در لڑی چلتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا خونوں کا اثر اگلی پیڑیوں پر ہوتا ہے یہ طریقت کے رشتے خون سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں اب سرکار اعلیٰ حضرت حضرت حضرت بدایونی علیہ رحمت سے ایک مسئلے میں گفتگو چل رہی تھی حضرت علامہ بدایونی اپنے دلائل دے رہے تھے امام اہل سنت اپنے دلائل دے رہے تھے یہاں تک کہ یہاں تک کہ حضرت علامہ بدا یونی نے اعلی حضرت کا مرشد خانہ ہمارا بھی مرشد خانہ ماہرا شریف کے اکابرین کی ایک کتاب کا حوالہ دیا تو انہوں نے یہ بات اسے لکھی ہے اس سے پہلے اعلی حضرت دلائل پر دلائل دے رہے تھے تو چودہویں صدی کا مج تحقیق تحقیقہ بادشاہ جب یہ جملے حضرت سے سنیں کہ مرشید خانے پر بزرگوں نے یہ بات ایسے لکھی ہے اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے فرما جو انہوں نے لکھا ہے وہی حق ہے تو دیکھیں وہی جلد حرد فیض میں نظر آ رہی ہے کہ حضور مفتی اعظم نے جو لکھا وہی ہمارے فتوے کل عدم ہو گئے اور یہ کس چیز پہ عمل ہو رہا ہے تو ہمارے حضرت فرماتے کی حدیث نہیں پڑھتے تھے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ اور محمد صاحب میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کے تناظر میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں باقی علماء کی خدمت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس نے بھی اڑان بھرنی ہوتی ہے اور جس نے بھی بغاوت کی راہوں کا تعین کر لیا ہوتا ہے اور جس نے بھی آزاد طبعی کے میدان کے اندر آپ کیا کہ اسے تختہ مشق بنانا ہوتا ہے اس کا پہلا اٹیک ہی حضرت کی ذات پر ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے رات کو متنازع بنا دے تاکہ سانو پڑن والا کوئی نہ ہو جی جی ان کو پتہ ہے جناب کہ ادھر گئے نہیں تو امام احمد رضا کا قلم سر پہ کھڑا ہے ہاں جی آرام سے کہہ دو کہ خیر مناسب شر کریں تو یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متنوع کر چکے ہیں وارننگ جاری کر چکے تو اللہ تعالی کا کرم ہے امام احمد رضا کی کوئی بات نہ قرآن عدیز کے خلاف ہے نہ قابرین کی طرز کے خلاف ہے بلکہ امام احمد رضا کے قربان دیا یہ کہ وہ تحقیق کی دنیا کے بادشاہ ہو کر بھی انہوں نے ہمیشہ فرق عنفیر کو فروغ دیا ہے اور کسی معاملے کے اندر انہوں نے اپنے جو اکابرین ہیں ان سے تحقیق کے اندر جو چیز ہوئی تھی اس کو واضح طور پہ بیان کیا وہاں وہ بریقیوں میں جانے کا وقت نہیں ہے ہمیں بھی یہ چاہیے حضرت فیض ملت کے عرس کے حسین پروگرام میں جملہ سامعین کی ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب عرس کی اس ادائے دل ربا کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے ماحول کیسا بھی ہو اور موسم کیسا بھی ہو حالات کیسے بھی ہو میدان کیسا بھی ہو جس طرح فطرت نہیں بدلتی اسی طرح مصطفیٰ جین رحمد کی شریعت بھی نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ بے شک قبلہ بلکہ میں تو یہ بھی ارز کروں گا کہ جس طرح حضور قبلہ رجوی صاحب فرما رہے ہیں سلمان حضرت سلمان رضا اویسی صاحب ہمارے ساتھ فرما ہے مدینہ شریف ہے ماشاء اللہ علامہ غلام دست میں ایک منٹ ہمارے ساتھ قبلہ حامد سرفراز صاحب یہ مدینہ شریف سے تھے سلمان رضا قادری اویسی ان کی بھی نسبت ملتعرامت سے ہے یہ ہمارے ساتھ نشین فرما تو ہم مدینہ شریف اس وقت جو ہے وہ ویسے بھی دیکھے جا رہے ہیں اور ہماری آواز ابھی الحمد ان کے ذریعے مدینہ شریف پہنچ رہی ہے الحمد میں سلمان بھائی سے ارتھ کروں گا اگر یہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ سرکار کی بارگاہ سے فیض ہے جی تمام دوستوں اور تمام علماء کرام ماشاءاللہ اللہ آپ تمام سے وسیع التماس ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے جس انداز کے ساتھ اور جو روحانیت اس وقت قائم ہوئی ہے یقینا یہ حضور فیض ملت ہی کا خصوصی کرم ہے ان کی ان کا تصرف ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں کے اوپر اس قدر جو ہے وہ, وہ اثر ڈال دیا ہے سبحان اللہ کہ میرے پاس الفاظ باقی نہیں ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایسا خوبصورت پروگرام ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہرگز کے اس کو ختم کیا جائے اور یہ ذکر جو ہے وہ چلتا رہے ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اسد بھائی کو کہ آپ نے میں نے بہت ساری ٹرانسمیشنس تقریباً روزانہ ٹرانسمیشنس کے اندر میں ہوتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پہ بعض اوقات زیادہ پہ لیکن جو خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور یہ آج کی ٹرانسمیشن جاری ہے اس طرح کی ٹرانسمیشن ولا اس سے پہلے نہیں ہو سکی یہ یقینا ہمارے ہمارے مرشد کامل حضرت فیض احمد ابیسی کا خصوصی خصوصی فیض ہے ہمارے اوپر تو بس حضور میں اپنے تقلیباً وہ تمام گفتگو آپ کر چکے جو میرے دل میں تھی میں چاہوں گا مزید اگر کچھ آپ ایسی باتیں ظہور کریں جس سے ہمارے دل مزید نرب ہو ایک سطر میں جنالامہ اسسا بڑی معذرت کے ساتھ ہے کہ آپ حضرت فیض ملت رحمت اللہ علیہ کا مقدر دیکھئے کہ جب سے آپ کا وصال اخدص ہوا ہے تب سے اس عرص مبارک تک ہر سال عرس مبارک کی تقریب پر نور مدینہ زادہ اللہ شرطم و تقریباً و تعدادہ انعقاد پذیر ہوتی ہے حضرت سیدی کت مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ بڑا خوشبخت بخت ہے کہ جس کا نام مدینہ شریف میں لیا جائے جس کا خط مدینہ شریف میں پڑھ کے سنایا جائے یا جس کو مدینہ شریف سے خط لکھا جائے تو کہاں اس وقت کے کے لکھا جائے یا پڑھا جائے اور جن کا بھی مدینہ شریف میں ہوتا ہے سبحان اللہ یا قبلہ ایک بات ارض کر دوں اگر ٹائم ہو تو جی جی جی بالکل حضور. Uh. حضور سیدی سید محد رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت سے حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی کو جو اس کے پاک نصیب تھا وہ بھی بہت کمال کا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فرماتے تھے یا غوث یا غوث یا غوثان اس پر میں دو واقعات عرض کرتا ہوں یہ ابتدائی ایام تھے تو باولپور کی انتظامیہ وہ مخالفت کر رہی تھی کہ آپ کو افسر بلا رہا ہے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ افسر کو کام ہے مجھے تو کام نہیں ہے وہ میرے پاس ہے میں نہیں آتا کاسط جب آپ نے کہا کہ وہ نہیں آتے یہ کہا تو افسر نے پھر دوبارہ بندہ اگر آپ نہیں آتے تو پھر میں اوپر جو نا آپ کا پیغام پہنچا دوں گا میں بھی اوپر پیغام پہنچا دو اچھا آپ یقین جانے کہ وہ ڈر گیا اس نے کہا لگتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں اور میری تو اب نوکری بھی داؤ پہ لگ گئی ہے تو اب مریدوں نے یار کیا حضور تھا اس نے تو اپنے افسران आप بالا تک بات پہنچانی تھی آپ نے کس کو یہ شکایت رکھنی تھی تو حضور نے میں اور جب بھی آپ کے کام اور یہ تیرا ساحل ہے تو بازیل ہے یا غوث جو یا اور اور تھے تھے کہ دن ایک زیادہ میں پریشان ہو کے مرکز عالیہ سب جامعہ ویسی اور میرا مادری علمی فرماتے بہت زیادہ مطلب اس وقت ابھی نہیں تھی فرماتے میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے کہا فیض مت ویسی صاحب آپ کا نام ہے میں جی. میں سویا ہوا تھا اور خواب میں رسول فی الہمد خاجم الدین چشتیج میری اور رسول کہ دو ہم دونوں تمہارے فرماتے میں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیوں کہ میرا گوشت بھی میرے ساتھ ہے اور میرا خواجہ بھی میرے ساتھ خواجہ میں قبلہ کیونکہ ٹائم کافی ہو چکیا اور قبلہ مفتی محمد عامد سرفراز قادری صاحب کے پہلے اپنی بھی ٹرانسمیشن دس بجے سے لے کر چر رہے تھے پھر ہمیں بھی جوائن کیا اور ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے اور خاص طور پر ان ایام میں اور ماہ رمضان مبارک مصروفیت ہوتی ہے مگر میں صرف آخر میں قبلہ کوکب اویسیت صاحب سے پیغام لینا چاہوں گا کیونکہ آپ قبلہ فیدہ ملت کے جانشینوں میں سے ہیں اور پھر ہم میں علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قبلہ حامد سرفراز صاحب, صاحب کی طرف بڑھوں گا تو بس آب آخر میں کو, صاحب اگر کو پیغام دینا چاہے جی قبلہ میں بہت زیادہ آپ کو تبدیق پیش کرتا ہوں آپ نے بڑا زبردست ایک پروگرام سجایا اور حضرت قبلہ مفتی محمد حامد سرفراز قادری صاحب نے بڑی کمال گفتگو فرمائی یقیناً یہ وہی فیض ہے جو مدینہ منورہ سے آ رہا ہے اور میں بھی اس وقت الحمد للہ حضور قبلہ دی و حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کے عدم میں موجود ہوں سبحان اللہ میں اللہ کروں گا اللہ جس طرح حضرت قبلہ مفتی حامد سرفراز قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتب کے ذریعے پوری امت کو ایک علم کا ذخیرہ آتا فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اتنے احباب جو ہے وہ اگر کریں اس پہ جو شائع کرنے کی شائع کرا سکتے ہیں وہ شائع کرائیں جو تقسیم کر سکتے ہیں وہ تقسیم کریں تاکہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ علمی فیضان ہے یہ تا قیامت جاری رہے اور آپ کی کتب جو ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے قبلہ غلام صاحب اگر آخر میں پیغام دینا چاہیں بس میں کیا عرض کر سکتا ہوں حضرت قبلا رضوی صاحب نے میرے فیض باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام پہنچایا ہے ہمارا بھی وہی ہے لیکن آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کی بارگاہ میں جب پہنچیں اور سرخرو ہوں قیامت کے دن جی تو جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سبق پڑھایا ہے اسی پر ہمیں سختی سے کاربند ہونے کی ضرورت ہے اور جو انہوں نے عشق رسول کا سبق دیا ادب رسول, رسول کا سبق دیا عدب رسول کا عدب کا اور ادب کا سبق دیا ادب کا محبت کا اور مطالعے کا ذوق کا جو فرمایا جو میں, نے حضور میں یہی عرض کروں گا کہ خدا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے انہی نقش قدم پر صحیح معنی چلنے کی عطا فرمائے صرف کار تک نہیں بلکہ ان کے جو مبارک عامال تھے ان کو بھی اپنے جسموں پر اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور آمین اللہ ہمیں ان کا سچا غلام بنائے حضور قبلہ حامل صرف راستا کوئی آخر میں پیغام انعیت فرمائے دی سب سے پہلے تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج محبت بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا آپ نے کیا یقینا ہمیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے آپ کوئی اور بھی آج رکھ سکتے تھے لیکن کل سے کوشش کر رہے تھے آج پھر آپ ماشاءاللہ اللہ فیض ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہدیہ محبت پیش کرنے کا سلسلہ رکھا اس پر آپ کو خراج محبت و تحسین پیش کرتا ہوں اور دوسری شاید. کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کی مانا بھی کریں واہ واہ وا, اللہ میں مجھے جب عارف بھائی نے فرمایا نا کہ حضور فیض ملت کے حوالے سے یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو میں نے پھر آپ کار سے کیا میں نے اسی دن آپ کی ایک تحریر پڑھی تھی مختصر سے میں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالی نے ان کو یہ بلکہ شیخین کا فیض دیا ہے شیخین کا بلکہ شیوخ کا حضرت کبلا حاجی صاحب اللہ رحمہ کا بھی فیض آپ کو ملا حضور نیب محمد حضور محمد کا بھی اور کو ملنا تو آپ ہیں اس لیے میں نے ارضی کیا کہ ان کا آنا بڑی محبت آپ کی جی جی جی بس قبلہ یہ کہ جس طرح حضرت کبلا حاجی ابو ابود محمد صادق رحمت اللہ تعالیٰ حضور نب محدس رحمۃ اللہ تعالی حضور فیض ملت رحمت اللہ تعالی ان کی میں جو محبت تھی نا جو ان کا میں ایک احترام کا رشتہ تھا اور انہوں نے جس طرح حضور سیدی محدی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اور آپ کے فیض کو آگے پھیلایا اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق رکھا یقین جانے ہماری کامیابی کے لیے اگر ہم صرف کسی کو ہی اپنے رہنما بنا لیتے ہیں تو ہمارے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اگر ہم انہی بزرگوں حضور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر سبحان اللہ لیکن ب... میں میں یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے جس طرح بلا سلمان بھائی نے فرمایا کہ دل بھی نہیں کر رہا کہ پروگرام ختم ہو لیکن میں ایک بات عرض کروں گا کہ یاروں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر یاروں کو سکون ملتا ہے اگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا بھی کوئی محبت بڑھا ایک بات سنا دے سیدی صرف حام خادری صاحب کیاجی جی ابو صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکدو کا کوئی واقعہ ہو جی کبلا علامہ صاحب فرما رہے ہیں یہ عجیزا رحمت کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ وہ مرد قلندر تھے تو یہ بالکل ان پہ جملہ موضوع اور مناسب ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ کے اندر, بزار اندر گلی کے اندر دکانوں پر کسی جگہ بھی مرد و عورت کسی کے عملی خلاف شرح عمل حرکت دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نباز قوم ہیں ان کے ادارے سے معنی رسالہ نکلتا ہے وہ کئی کتابوں کے رائٹر ہیں مدرسے اعظم کے شگرد ہیں اور ان کو بھی کئی آستانوں سے خلافت حاصل ہے اچھے بلے ان کے بہت ہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ بہت, بہت, بہت, بہت شخصیت ہے وہ اپنے کریم کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور بازاروں میں بھی اصلاح ہو رہی ہے بسوں میں بھی اصلاح ہو رہی ہے لاری اڈوں پر بھی اصلاح ہو رہی ہے یقینا حضرت نباض قوم الرحمت کا یہ عمل بھی لائق تقلید ہے اللہ ان کے مزار شی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول آمین آمین, امین امین اخر آمین میں میں قبلہ مفتی محمد حامد سرفراز قادری صاحب اپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اپ نے بڑا اپنا اہم اور قیمتی وقت میں سے اپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا علامہ غلام دستگیر کوائسی صاحب اپ کا بھی علامہ کوکب کوائسی صاحب اپ کا بھی سلمان بھائی آپ کا بھی میں دعا کی طرف بڑھوں گا کہ سرفراز قادری صاحب دعا فرما دیں جی سلمان بھائی کیا فرمارہے جی میں دعا کی کہنے لگا دعا جیسے جناب محبت ہے کہ آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب میری اس معاملے کے اندر وہ میری سپورٹ کریں گے معاون بنیں گے کہ مدینے کا بیکاری جسے کہنے پر ناز تھا تو جو شخصیت اس وقت مدینہ شیب حاضر ہیں تو ہم سب ان کو اختیار دیتے رب رب مالک مولا جو بھی ذکر خیر کیا میرے مالک مولا اس کو اپنی آمین. مولا ہمارے با ہم عمل بننے کی توفیق فرما میرے ہمارے قلوب و کو اپنے خصوصی نور سے مولا حضور ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ امیر مالک مولا ان کے درجات میں مزید بلندی کا نصیف فرما امیر مالک مولا ان کا خصوصی فیض ہم پہ جاری استاری فرما ہم سب کے گھروں کو کسن ان کے انسانی جنناتی حیوانی شیطانی شروع سے محفوظ فرما دی بد نظروں سے بد بختوں سے بد مذہبوں سے امیر مالک مولا بوری موقع سے بورے ساتھیوں سے بورے وقت سے میرے مالک مولا بچا امیر مالک مولا ہم سب کو دین متین کی میں نے مالک مولا ہماری اولادوں کو دین مدین کی تا قیامت میں مالک مولا بہت زیادہ خدمت کرنے کی توفیق نصیف فرما کریم آقا علیہ السلام کا خصوصی فیض نصیف فرما امیر مالک مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے مدینہ طائبہ کی ان تمام ہمارے دوستوں کو بار بار مدینہ شیف میں باعدہ بازیاں نصیف امیر مالک مولا کریم آقا علیہ السلام کا خصوصی فیض میرے مالک مولا میں نصیب فرما دے میرے مالک اے میرے مالک مولان کے مولا اعلیٰ حضرت کے ساتھ قائم کی سلامتی کے ساتھ میرے مالک مولان سب کو مالک یہاں سے جانے کی توفیق پاک فرما جو میں کے کیوں کو یہ و تین او बरबाद پس مر گیا الہی در خاک اورے میری تو مدینے کی ہوا ہو الہی بحق بن فاطمہ اکبر قال ایما کن خاتمہ در دعوۃ محمد بر قبول من ادسدامانی علی رسولی برکاتی اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه و سلم تسلیما علی ابی قاصد اللهم صلی صلاۃ کاملہ و سلم سلامتا بنا علی سیدنا مولانا محمد الذي ترحل بیل قدوة نفرج بالقرب و تقضا بیل حوائج و تنال بیل رغائب و حسن خواتین و ایو استسقل غماؤ بوجه الكریم و علی و صحب فکل لمحة و الله بعدد الله معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا سلام یا سلام جلدنی وابس یا اللہ سامنہو جلل مصطفی لقیه لا الہیل اللہم حمد رسول اللہ وسلم